اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ اللہ کے معاملہ میں جھگڑتے ہیں بے جانی بوجھے اور ہر سرکش کے پیچھے ہو لیتے ہیں